بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ غسل خانے میں جو ہے وہ پیٹ ہو رہی ہوتی ہے استنجا کرتے ہوئے تو اس میں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کھانے کبا کو پیٹ ہو رہی ہوتی ہے قبلے کو پیٹ ہو رہی ہوتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ نہ قبلے کی جانب منہ کر کے استنجا کرو اور نہ پیٹ کر کے شررکو اور غربو مشرق کو ہو جاؤ یا مغرب کو اب یہ چونکہ حکم عرب شریف میں ہے یا تو مکے میں ہے یا پھر مدینہ میں تو مشرق کو ہو جاؤ یا مغرب کو ہو جاؤ یہ وہاں کے حساب سے ہے ہمارے ہاں مشرق یا مغرب مغرب کی سمت میں قبلہ ہے تو اب مغرب کی سمت میں ہم تو نہیں ہو سکتے تو حکمت کیا ہے اس قول کی کہ قبلے کی جانب نہ چہرہ کیا جائے اور نہ پیٹ کی جائے یہ تازی میں قبلہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا حکم چار دیواری کا ہے کہ اگر چار دیواری کے اندر آپ ہیں تو قبلے کی جانب چہرہ ہو یا پیٹ ہو حرج نہیں ہے ہمارے ہاں یہ حضرت ابویب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی گئی ہے کہ قبلے کی جانب نہ چہرہ کیا جائے اور نہ پیٹ کی جائے تو جان بوجھ کر جان بوجھ کر قبلے کی جانب چہرہ یا پیٹ کر کے استنجا نہیں کرنا چاہیے یہ تعظیمی قبلہ کے خلاف ہے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ اللہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر قبلے کی جانب منہ یا پیٹ کر کے بیٹھ گیا استنجا کے لیے اور اسے خیال آئے اور وہاں لفظ اجلالن تعظیم کی نیت سے کعبے کی تعظیم کی نیت سے اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے گھما لیتا ہے تو اٹھنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے اللہ تعالیٰ عالم